کہا یا کہا تو خوب جانتا ہے کہ انہیں نہ اتارا مگر اسمانو ہے اور زمے کے مالک نی دل کی انکھ ہے کے ولنی والیاں اور میرے گمان میں تو اے فرون تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے